بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عليتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قربة خاسئين ولقد عليتم الذين اعتدوا منكم فِتْهَ قَوْمٍ لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ جَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ جَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً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 فَجْعَلْنَا هَا نَكَالً لِّمَا بَيْنَ وما وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْئِذَةً لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم اللہ رب العزیت نے یہودیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ ہفتے والے دن کی تعظیم کریں گے اس دن اللہ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 علیم تم تم نے جان لیا الدینہ ان لوگوں کو جنہوں نے اتا دو زیادتی کی منکم تم میں سے فس صبتی ہفتے کے دن میں فقلنا پس ہم نے کہا اللہ ان کو کونو تم ہو جاؤ کی رادتن بندر خاصین نکام ذلیل فجال نہ پھر جب انہوں نے جرم کیا اور انہیں ہم نے